أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن یشکر پیچھے نکاح اور طلاق اور عدت کے مسائل بیان ہوئے یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے ابواب البر اور وصلہ میں جو ایک اہم ترین اور شاخ ترین دو چیزیں ہیں شاخ عربی زبان میں بھاری چیز کو کہتے ہیں مشقت والی دو چیزیں ایک ہے اپنی جان دینا جہاد میں جہاد کے لیے جانا اور دوسرا ہے اپنا مال دینا جہاد کے لیے یہ دو کام جو ہیں انتہائی اہم اور لوگوں پر بڑے شاق گزرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دو چیزوں کی ترغیب دلائی انہیں دو چیزوں کی ترغیب دلائی اور تشویق دلائی اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کا ایک قصہ بیان کر کے ہمیں ہمارے لیے ایک عبرت کا سماں کیا بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان کی تعداد تیس ہزار چالیس ہزار تک تعداد تھی ان کی اب یہاں پر دو طرح کی روایتیں دونوں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک روایت میں یہ ہے کہ کسی علاقے میں تعاون پھیل گیا اب وہ پتا تعاون جو ہے وہ ایک سے دوسرے کو پھر دوسرے سے تیسرے کو اس طرح منتقل ہوتا ہے تو تعاون جب وہاں پھیلا تو لوگ جو ہیں وہاں کے تیس ہزار چالیس ہزار جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے وہاں سے بھاگے اور جنگل میں جا کے پناہ لے لی. جب وہاں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کو فرمایا موتو مر جاؤ اتنا فرمایا رب تبارک و تعالی نے تو سارے مر گئے سارے مر گئے اس وقت کے پاک پیغمبر حضرت سیدنا اللہ حجکیل نبینا و علیہ سات السلام آپ نے دیکھا کہ اتنے لوگ ایک ہی بار مر گئے جی تو حضرت سیدنا اللہ علیہ سات السلام نے خلا کے کائنات کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ مہربانی فرما انہیں زندگی دے اب یہ مجھے امید ہے کہ یہ سمجھ جائیں گے اب اس طرح یہ موت کے ڈر سے, سے بھاگیں گے نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا پر آپ کی دعا کو اجابت کا صحرا عطا فرمایا ان تیس سے چالیس ہزار بندوں کو جیسے ہی ایک بار موت دی تھی ایک بار میں دوبارہ زندگی عطا فرمائی ایک یہ رواج ہے دوسری رواج یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں پر تعداد یہی ہے سارا کو یہی ہے نبی بھی اللہ تبارک بتا لگے وہی ہیں انہی لوگوں پر دشمن نے حملہ کر دیا اب بجائے اس کے کہ یہ دفاع کرتے جی بجائے اس کے کہ یہ دفاع کرتے یہ دین حق کے لیے کھڑے ہوتے اپنے نبی کا دفاع کرتے یہ سارے کے سارے لوگ وہاں سے نکلے اور بھاگ گئے اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے نکل گئے دوڑ گئے, دوڑ گئے, دوڑ گئے دوڑ گئے تو جب وہاں کسی جگہ پہ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو موت دے دی, موت دے دی, دے دی, دی, دی, دی یہ سارے جب مر گئے تو حضرت کی دعا سے دوبارہ انہیں زندگی ملی عرض گزار ہوئے رب کے بارگاہ میں پاک پیغمبر مولا اب یہ جہاد سے بھاگے ہیں اب انہیں تمبی ہو گئی ہوگی اب تو مہربانی فرما انہیں زندگی دے اب امید ہے دوبارہ آج جہاد سے نہیں بھاگے گئے تو یہ بھی زین میں رہ کہ موت کے جو اسباب ہے نا وہ متعین نہیں ہے موت کے اسباب متعین نہیں, نہیں, نہیں ہے جیسے جیسے لوگ بڑھ رہے ہیں موت کے اسباب زیادہ پیدا ہو رہے ہیں آپ ہوائی جہاز کے آنے شاید سے پہلے لوگ کم تھے نا اب لوگ بڑھے لوگ مسلسل دن بدن دن بڑھتے جا رہے ہیں تو موت کے اسباب بڑھتے جا رہے ہیں کل جیسے کئی سارے فوجی افسر وہ جان کی بازی ہار بیٹھے ہیں اڑوے جا رہے تھے گرے تو پتہ نہیں چلا کہاں ہے ہے یا نہیں ایسا تو یہی حال ہر طرف تو موت کا سبب تو متعین ہی نہیں بھائی بجلی سے پہلے کتنے لوگ مرتے تھے پہلے مرتے تھے بجلی سے آسمانی گرتی تھی تو اسی سے مرتے تھے آج جو موبائل کے وجہ سے ڈپریشن کے شکار ہیں لوگ. पे पे لوگ پہلے یہ بھی نہیں ہوتی تھی کتنے سارے مسائل یہ ہارٹ اٹیک آ گیا اور یہ کرونا آ گیا اور یہ فلانا آ گیا یہ ڈمکانا آ گیا بھائی اتنے سارے اسباب آ رہے ہیں تو پھر بندہ گھر سے بھی باہر نہ نکلے اب روڈ ایکسیڈنٹ کتنے ہوتے ہیں ہوتے نہیں ہوتے صرف اسی موت سے ڈرنا جہاد والی سے کہ یہ نہ آ جائے اتنی مقدس موت کہیں مارے جائیں ہم آج اچھے بھلے دائی دعوت دینے والے مولوی جو ہیں وہ بھی ساتھ اسلحہ رکھے پھرتے ہیں بھائی تمہیں کیا ہوا ہے تم کون سے میدان جہاد میں کھڑے ہو کہ تمہیں اسلحے کی ضرورت پڑ گئی ہے کہتے نہیں جی ہمارے کرتوت ہی ایسے ہیں ہمیں تو اپنوں سے بھی ڈر لگتا ہے کیوں بھائی تو بھائی دائی کے لیے تو اصلہ ہے ہی نہیں اصلہ تو ہے ہی مجاہد کے لیے تم نے رسول کے دین کے دفاع کے لیے اسلحہ نہیں اٹھایا اپنے دفاع کے لیے اٹھا لیا کیا شان پائی ہے آپ نے ویسے رکھا ہے نا یعنی کوئی بھی چلائے تو آپ چلا دیں یا کوئی چلائے آپ پر تو آپ حکومت کے پاس جائیں گے انہیں کہیں گے مہربانی کریں ہم پر گولی چلا انہوں نے تو آپ نے چلانے کے لیے رکھا ہے نا مطلب یہ ہے آپ کی بات آئے تو آپ حکومت سے بھی نہ پوچھیں گولی چلا دیں نہیں سمجھایا مسئلہ جب رسول اللہ علیہ شام کی عزت کی بات آئے تو پھر ملا سارے کٹھے ہو کے کہیں جی حکومت کے پاس جائیں حکومت کو کہیں میں نے کہا اسی حکومت کے پاس جائیں جس نے آج تک کسی گستاخ کو ہاتھ تک نہیں لگایا جس نے آج تک گستاخوں کو سب کو پروٹوکال دیا ہے تو بھائی آپ کم سے یہ جناب اصل والے ہو گئے آپ کا تو تعلق ہی نہیں ہے اسلحے کے ساتھ مور بھی تقریر کر رہا ہے سر لگا کے ساتھ اسلحہ رکھا ہوا ہے بھی کیا ہوا ہے تو ہونا مج اسلام کا پھر تو چلو ٹھیک ہے تو کون سا وقت کا یوں بھی کھڑا ہے یہ تو نے اثر ساتھ رکھ لیا ہے میرے کریم آ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مکی زندگی میں آ علیہ اسد السلام وہاں پہ دائی تھے آقا سامنے کوئی اسلح نہیں رکھا کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں رکھا آقا جب آقا مدینے میں لاتے ہیں، وہاں سد نے اپنی سیکورٹی کے لیے شعبہ کو بھی کھڑا کیا باہر اور آکل شام جہاز پہ جاتے تھے اسلحے ساتھ لے کے جاتے تھے اور مدینے میں تو آکل سید کا داخلہ ہی اسلح کے ساتھ ہوا ہے سبحان اللہ، انصار کی دعوت سے پانچ سو سے زائد صحابہ اکرام لے مردوان دونوں جانب اس مدینے میں, میں تلواریں لے کے کھڑے ہیں تب بچوں نے ترل بدرو لینا پڑا تھا تب بچوں نے ترل بدرو لینا پڑا تھا تو موت کا کوئی سبب مقرر نہیں بھائی تو پھر جہاد سے ہی بھاگنا جتنے بھی آج ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس سارا کچھ ہے تانچے پٹاخے سٹاخے جن کے پاس ہیں تو وہ اس لیے نہیں چھوڑ رہے کہیں یہ نہ ہم چھوڑے تو آگے سے وہ چھوڑ دیں یا نہیں ایسا تو خدا کے لیے بھی موت کے کوئی سبب مقرر نہیں ہے ربتبار نے مقرر نہیں کیا اور موت سے ڈرنا یہ تو کام ہی منافع جب میدان جہاد میں شہید ہوئے نا تو منافقین نے مدینے میں بیٹھ کے پتا کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا لو اتا ما ماں کو تلو لو اتا ما ماں کو تلو اگر یہ ہماری بات مان لیتے تو آج یہ مارے نہ جاتے مطلب کیا ہے وہ موت کو وہ زوال سمجھ دیتے حالانکہ یہی موت تو رب تبارک وطالعہ کے دیدار کا شربت پلاتی ہے میرے کریم آکل سامنے میں کہ مجاہد جب جان اپنی رب کے سپورٹ کرنے لگتا ہے نا آکل سامنے میں اسے اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے چونکی کانٹ لے اتنی تکلیف ہوتی ہے اسے یار جس کے سامنے خالق اور مالک کے جلوے ہوں جس کو تلوار لگنے لگے خون کا آخری قطرہ بعد میں جائے پہلے بخ دیا جائے بندہ جو اتنے سارے سیرے گلے میں ڈال کے جا رہا ہو بتائیں اسے کیا تکلیف ہونی تکلیف تو اس بیچارے کو ہوتی ہے ہم جیسے پڑے ہوئے ہیں جناب جرنا مشرف غریب کا کیا حال ہو گیا اب اس کو ایمبولنس پہ نہیں لاد رہے کہیں یہ نہ ہو کہ او جب لیسے اٹھائیں گے نا جہاں پڑا ہے اس کا پورا گوشت ہی ہو جائے گا ایسا ایسا حال ہو چکا اس کا مر تو گیا پھر اے بچے تو کوئی بھی نہیں مر جانا ہے سب نے بھی اے بچنا تو کسی نے بھی نہیں ہے یار کم از کم اچھا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موت جو ہے نا وہ یہی ہوتی ہے کہ روح نکل جائے صرف یہی موت نہیں ہے موت جو ہے نا ایک اخلاقی موت بھی ہوتی ہے بتائیں آپ پوری دنیا کے اندر ہم پاکستانی جو ہے ہم زندہ ہیں ہمیں جو بھی چاہے لٹر پھیر دے جو بھی چاہے جوتے مار دے کو ڈرون پھینک دے کوئی کچھ کر دے کو کچھ کر دے ہمارے حکمران بیچارے بڑے بڑے وزیر مشیر جہاں یہاں ہم ان کے منشی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے یہ جب باہر جاتے ہیں امریکہ میں تو وہ ان کے کپڑے اتار دیتے ہیں بالکل نکا کر دیتے ہیں بتائیں یار اس سے بڑھ کر اور ہماری موت کیا ہوگی ہم تو مر نہیں چکے کو ہے زندگی ہماری آج سعودی میں چلے جائیں جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں سعودی کے, کے لوگ ان کے منہ سے pues چھوٹ <ض palace> چھوٹے چھوٹے ڈرائیور بھی کہتے پھرتے ہیں, ہیں، کہتے کلو پاکستانی کیا کہتے ہیں آگے ہر کہتے ہر پاکستانی ہیں بتائیں تو ہرامی یہ سننے کو کیوں مل رہا ہے ان کے کسوتی ایسے ہیں غمرانوں نے عزت چھوڑی نہیں ہے ہماری ہمیں مردہ کر دیا ہے دشمن نے کہا کہ جناب ہم تجھے مارتے ہیں یہ لمبے پڑ گئے جہاد کا نام لے لینا جہاد کا نام لے لینا آج حال یہ ہوا ہے بات کہاں سے کہاں جا پہنچی ہے تو بھائی موت جو ہے نا صرف وہی نہیں ہوتی کہ روح نکل جائے تو بندہ مر جائے یہ بھی موت ہوتی ہے آپ دشمنوں کے سامنے جائیں اور جھولی پھیلا کے جائیں ہمیں وہ چار پیسے دے دیں اپنی جناب تعیش پسندی کے لیے اپنی جناب چار دن کے جناب ٹور کے لیے جناب اس طرح کر کے مسلمانوں کی عزت کو گروی رکھ دینا پوری قوم کو مردہ لوگوں کو سامنے ظاہر کرنا یہ سمجھ سے بات یہ بتائیں یہ موت نہیں ہے ہماری قوم کی کہ ہم پوری پاکستانی پاکستانی قوم جو ہے وہ جناب درد میں مبتلا ہے تکلیف میں مبتلا ہے ہمارا بلوچستان ڈوب رہا ہے کراچی ڈوب رہا ہے مختلف علاقوں میں سیلاب ہے بند ٹوٹ رہے ہیں نہروں کے بند ٹوٹ رہے ہیں جی لوگ بہ گئے ہیں ان کے گھروں میں تک پانی آ گیا。بچے ان کے کے میں پانی بچے یہ بھی نشانی کل فوت ہوئے. سے جناب ادم بچائے ہو گئے اتنے سارے چالیس والی پچاس لوگ ایک ہی دن میں پانی میں بہ رہے ہیں ان کی جدادیں بہ رہی ہیں گھر بہ رہے ہیں ان کے کوئی خبر ہی نہیں کوئی خبر ہی نہیں خبر ہی ان پہ کوئی ماتم ہی نہیں, ماتم ہی نہیں. ان کی تکلیف ہی نہیں کسی کو, دن دن کو. دن تو یہ مرد قوم نہیں تو اور کون ہے رب تبارک نے دیکھیں یہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ آپ کو جب آخری وقت تھا نا اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سپہ سلاری سے معذول کر دیا کیونکہ لوگوں کو یہ ذن بن چکا تھا کہ جناب خالب بن ولید کی وجہ سے فتح ہوتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو عقیدت توحید کے منافی بات ہے <تصفح> <منفعات> فتح میرا اللہ دیتا ہے کون دیتا ہے میرا اللہ فتح دیتا ہے لوگوں کے عقیدے کو درست رکھنے کے لیے حضرت عمر اللہ عنہ نے رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ عام سپاہی بن کے لڑیں آپ سپ سلار نہیں ہیں مزے کے بعد دیکھیں یہاں <تصفح> کو بندہ ہو اسے آپ کہیں جی آپ یہاں پہ ہیڈ ماسٹر ہیں آج کے بعد آپ چپراسی ہوں گے, ہوں گے, رہے, ہوں گے رہے گا کبھی, کبھی نہیں رہے گا نا رائے گا رائے نا لیکن قربان جیار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر ایک سپہ سلار ہو جس نے جناب اتنی ساری جنگیں جیتیوں ہوں جسمان اسلام پر جس کا روب تاری ہو جس کے جناب اس کا نام سنتے وہ کانپ جائیں میدان ہاتھ چھوڑ کے دوڑ جائیں جو تین ہزار بندے لے کے جائے تو لاکھوں بندوں کو دوڑا دے ہے جی اتنی وزنی ستر کلو وزنی تلوار اٹھا کے ستر کلو وزنی تلوار اٹھا کے ایک ہی ہاتھ میں پھر جناب ایسے ایسے چلائے بندہ ہیں کہ بندوں کو جناب ایسے ٹولی کو ٹولیاں قتل کر کے رکھ دے وہ بندہ ہے جی اسے حضرت مرضی اللہ عنہ کہیں کہ آپ آپ سے عام سپاہی ہیں جی قربان جائے رسول اللہ وسلم کی تربیت پر انہوں نے واپسی کا راہ نہیں دیکھا پھر عام سپاہی بن کے لڑتے رہے میں مجھے کام ہے اپنے رب کے لیے لڑنا وہ آگے ہو کے لڑوں یا پیچھے ہو کے لڑوں میں نے تو لڑنے ہی لڑنا ہے اللہ تبارک و اتارا پھر بھی فتح طافرماتا رہا وہی خالد رضی اللہ تعالیٰ جب آخری وقت نا جی گھر چار پہ لیٹے ہیں آخری سانسیں لے رہے ہیں تو آپ نے پتا کیا الفاظ فرمائے فرمایا مفلا نامت عین الجبنا جبنا فرمایا کہ اللہ کرے بزدلوں کو نیند ہی نہ ائے۔ یہ ڈرپوک اور بزدل لوگ ہیں نا یہ پڑے ہی رہیں گھر میں ان کو نیند ہی نہ ائے رات کو بھی جاگتے رہیں یعنی ایسا خوف تاری ہو دشمن کا ان کو موت کا گھڑی پڑے رہیں مرتے رہیں یہ جاگتے رہیں ان کو نیند نہ ائے مطلب کیا ہے آپ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کائنات کے لوگوں یہ کوئی میدان جہاد میں جانا موت کا سبب نہیں ہے آپ نے خود فرمایا میرے پورے جسم میں نا ایک گٹھ ایک بلش جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پہ تیر کا دیزے کا تلوار کا پھل کا نشان نہ ہو میں کہ پورا جسم جو ہے میرا سارے کا سارا وہاں پہ ٹک لگے کٹ لگے ہوئے پورا جسم زخمی ہے تو فرمایا کہ میں تو ہی مراؤں میدان جہاد میں جانے سے موت ہی آتی ہے تو میں تو نہیں مراؤں پھر اتنے میدان جہاد میں گیا ہوں اتنے میادین میں نے فتح کیے ہیں تو میں تمہیں کیا ہوا پھر تم کے ڈرتے پھرتے ہو یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے حضرت خالب بن ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان شریف ہے کتنی <سلام> بڑی بات کی ہے حضرت خالد نے میں کہ مجھے دیکھ لو میرے پورا جسم دیکھ لو کوئی بھی جسم کی جگہ ایسی خالی نہیں ہے جہاں پہ تلوار کے ٹخنے لگے ہوں میں تم ایسے بزدل بنے پڑے <سلام> بننے پڑے تو اپ نے پھر کہا کہ بزدل کو اللہ کرے گھر بھی نہیں نائے کتنی بڑی بات کی ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی ہوتا ہے نا کئی سارے وہجنا میدان جہاد میں کھڑے ہو کے لڑ رہے ہوتے ہیں انہیں کوئی پروا نہیں ہوتی میدان جہاد میں بدر میں اکل کے صحابہ سفر کر کے تھکے ہوئے ہیں میدان جہاد پہنچتے ہیں یہ کل تین تین سو کچھ لوگ تھے اور وہ ہزار سے زیادہ تھے ان کے پاس تلوارے نہیں ہے وہ شرابیں پینے کے لیے بارہ بارہ اونٹ سب کر رہے ہیں روٹی نہیں ہے اور مزے کی بات دیکھیں پھر بھی ان پہ لرزت آ ہے ہے رفتار کو محبوب کریم علیہ کے سیاب پر نیند مسلط کر دی مدا نے جی ہال میں وہ کھڑے جناب کام پر رہے ہیں اور یہ سوئے ہوئے ہوں سارا کچھ ان کے پاس ہے خالی ہاتھ سوئے ہوں کیا شانت آفرمائی رب تعالیٰ نے محبوب کے غلاموں کو رب تعالیٰ کو عطا لے ہم نے وہ جو تم پر نین مسلط کی تھی وہی تمہارے دلوں کو امن سے بڑھ دیا ہے ان پر روپ تاری ہو گیا ہوئے تین سو کچھ بندے ہزار سے زیادہ بنوں سے لڑنے کے لئے ہیں اور سوئے ہوئے اتنے پہادروں تو لے رہ انہیں یہ نہیں پتا تھا رسول اللہ علیہ کی سچی غلامی جو ہے جو سچے غلام ہوتے ہیں یہ تو حلبے کھانے والے لوگ بیچارے ہیں تو کب جاگتے ہیں جب کولخانے پہ کہیں بھجے ہوئے چنے بانٹنے لگے ہیں تو پھر جاگتے ہیں بیچارے آگے پیچھے ان کو بیداری نہیں آتی ہے یا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت خالد بن رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے تاریخی الفاظ ارشا فرمائے پوری کائنات کا کلام جتنا بھی یہ شاعر جو ہے نا ہماسا ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں بہادری والی باتیں کیس والی باتیں جنگ والی باتیں میں نے یہ کر دی تو میں نے وہ کر دیا میں نے تو نکال دیا لتپندی یہ کر دیا جیسے مولوی نہیں کہتے تقریروں پہ چھوٹے لا دیں گے موچے پا دیں گے لمے پا دیں گے متھے رنگ دیں گے یہ کیا بات ہوئی تو نے کیا ہی کیا ہے نام تو تیری تو تقریریں ہی ایسی ہیں جو کسی کام کی نہیں ہے اے؟ اے؟ تیری تقریروں سے تو کسی کافر پر روبتاری نہیں ہوتا اور تو ماتھے رنگنے کی باتیں کر رہے ہیں اپنے مسلمانوں کی کلمہ پڑھنے والوں کے چھوڑے لانے کی باتیں کر رہے ہیں تو, تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان شریف جو ہے یہ علل اعلان کہہ رہا ہے کہ موت کا سبب مقرر نہیں ہے اگر جہاد میں جانا ہی موت کا سبب ہے تو میں پھر بزدلو دیکھو میں پھر کیسے بچ گیا میں کیسے بچ گیا ہوں پھر مجھے دیکھ لو اللہ اکبر رب تبارک و تعالی نے ارشا فرمایا جی اس قوم کو تیس سے چالیس ہزار لوگ جو موت سے بھاگے تھے نے مر مر جاؤ تم سارے گئے ثم پھر رب تبارک و تعالی انہیں زندہ کیا یہاں پہ ایک اشکال ہے اور اس کا جواب دے کے آگے چلتے ہیں اشکال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ موت کا وقت مقرر ہے میں جب موت آ جائے گی تو پھر دوبارہ زندگی نہیں ہے پھر کیا کے دن ہی اٹھنا ہے کب اٹھنا ہے تو یہ زندہ کیسے ہو تیس سے چالیس ہزار لوگ جو مر گئے تھے تعاون سے بھاگے ہوں یا پھر جہاد سے بھاگے ہوں یہ مر گئے دوبارہ زندہ کیسے ہو گئے تو یہ ذہن میں رہے اس کے دو جواب مفصری نے دیے ہیں سب سے پہلا جواب یہ ہے یہاں پہ جو ان کو زندگی مل رہی ہے وہ بطور موج کے ہیں کس ہے بطور موجدہ کیا ہے حضرت نے دعا کی زندہ ہو گئے جیسے قرآن کریم نے فرمایا کہ حضرت عیسی علیہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں رب تبارک و تعالیٰ اجازت کے ساتھ یہاں بھی بطور موجدہ کے مردے زندہ ہو رہے ہیں اچھا پھر دوبارہ دیکھیں حضرت سیدنا علیہ السلام کے دور میں گائے زندہ ہوئی مری بھی گائے تھی بندہ بھی مرا ہوا تھا وہ دوبارہ زندہ ہو گیا جس کو گوشت لگایا تھا گائے کا وہ زندہ ہو گیا پڑھا آپ نے پہلے بارے میں وہ بھی زندہ ہو گیا تو اس کا زندہ ہونا بھی حضرت موسم کا ہے ہے ہے وہ کیا ہے ہے دیکھا جائے نا کہ وہ گوش لگایا تو زندہ ہوا, تو زندہ ہوا حقیقت میں وہ زندہ ہوا ہے موس علی صحیح کے فرمان پر موس علیہ شاہ نے کہا تھا ایسے کرو تو ہو جائے گا ہاں ورنہ گوش لگانے سے کون سے مردے زندہ ہوتے ہیں کہ نہیں بات تو اصل وہی تھی نا جو السلام سامنے فرمائی تھی کہ نہیں جی تو یہ اچھا ایک جواب یہ ہو گیا کہ یہ جتنے بھی زندہ ہوئے سارے بطور کے زندہ ہوئے دوسرا یہ ہے کہ یہ جو تیس ہزار سے چالیس ہزار لوگ مردہ زندہ ہوئے تھے ان کی موت جو تھی وہ موت بطور سزا تھی اپنی مدت پوری کرنے والی موت جو ہوتی ہے وہ نہیں تھی یعنی یہ اجل والی نہیں تھی یہ اجل والی دے نہیں, دے نہیں تھی یہ بطور تنبیہ کے بطور سزا کے موت تھی تو اللہ و تعالیٰ نے انہیں پھر سے زندگی عطا فرما دی اللہ و تعالیٰ نے آگے ارشاہ فرما ان اللہ لزو فضلن علی الناس ولیکن اکثر الناس لا يشکرون لیکن مویش بیشت اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے لیکن اکثر لوگ جو ہیں رب کے فضل کے قدر ہی نہیں کرتے نشکری کے مطلب ہے قدر نہ کرنا اللہ اکبر, اکبر اللہ تمہارے کو بتا نے آگے ارشا فرمایا آگے جی بطور خاص حکم دھو رہا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد بے شک اللہ تبارک و تم جہاد کے خلاف میٹنگ کرتے پھرتے ہو مشاورتیں کرتے پھرتے ہو جو بھی کہتے پھرتے ہو نہ یہ سارا تمہیں پتہ چل جائے گا یہ نا آپ کوشش کر کے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی ایک بزرگ گزرے پرانے انہوں نے پیشنگوئیاں کی ہیں ان کی پیشن گوئی جو ہے نا وہ خاص طور پہ جہاد کے متعلق اور اس طرح کی چیزوں کا متعلق بہت زبردست سے وہ پڑھنے والی انہوں نے یہ بیان کیا کہ وہ جو مشرق ہیں نا ساتھ والے دھوتی والے کہتے ہیں کہ وہ حملہ کریں گے اس پر ہمارے ملک پر اور پورے لاہور کو قابو کر لیں گے پورے لاہور کو پھر قبضہ کریں گے اس پر قتل و غرط کریں گے بے تحاشا خون بہائیں گے بہاتے بہاتے اٹک دریا تک پہنچ جائیں گے اٹک والے دریا تک پہنچ جائیں گے وہاں پر پہنچ کر وہاں پر انہوں نے کھڑے ہونا پھر یہ نہیں کھڑے ہوں گے کیونکہ انہوں نے تو پہلے نہیں نہیں ہم نہیں بھائی پھر وہاں سے افغانستان سے مسلمان آئیں گے افغانستان سے مسلمان آئیں گے انہوں نے پھر ان کی جتنی فوجیں جتنے لشکر ہوں گے ان کے دھوتی والوں کے سب کو تہتے کر دیں گے سب کو قتل کر دیں گے وہاں سے پھر پورے پاکستان کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اسلام کی حکومت قائم ہو جائے یہ <سلام> انہوں نے بیان کیا نعمت شاہ بلی نی. جہاد کی یہ برکت ہے بھائی جی ہار نہیں کریں گے تو پھر حال یہی ہوگا وہ بھی جوتا مارے گا وہ بھی شادہ ہی مارے گا گاؤں مارے گا ماجہ ہی مارے گا آج وہ لوگ بھی ہمیں جوتے مار رہے ہیں جن کی ماں بہن ننگی ہیں آج وہ لوگ بھی ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں جو کا بھی چھا پیتے وہ چڑو گے کی کیا اوقات کہ ہمیں آنکھیں دکھاتے ہی؟ ہزار سال تو میرے بڑوں نے حکومت کی ہے یہاں پر آج میری کچھ سننے والا نہیں ہے آج مجھے اجنا مارا جا رہا ہے ہر طرف مسلمان کی بہن بیٹی دلیل ہے پوری دنیا میں کیوں اس کی وجہ کریم آ شام کا غلام صدیق فرماتے ہیں آپ نے فرمایا جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے رفت بار کو تعالیٰ تم پر ضلع تاریخ کر دے آئے وہی ذلت ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جس چوڑے کا جی چاہتے ہیں مسلمان کی ماں بہن کے برکے کو کھینچ لیتے کھینچتے ہیں وجہ یہ ہے انہیں پتا ہے ان کا وارسی کوئی نہیں ان کے لیے بولنے والا ہی کوئی نہیں جو بیٹھے ہیں سارے وہ سارے کاغذی شیر ہیں اللہ تبارک و تارانی صاحب مبارک میں اللہ, اللہ کی راہ میں لڑو تم جہاد کرو اور یقین کر لو کہ لطبارک و تعالیٰ اور اب جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو اے پوری پورے پاکستان کا قریب عوام کا خون چوس گئے ہو اور جہاز کے لیے کبھی تم نے جناب ایک کافروں کا کوئی پرندہ بھی نہیں بارا تم نے سب لبار کو تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے موت سے ڈر کے بیٹھے ہیں اس دل کہیں ہم مارے جائیں بھی کب تک بچو گے پھر بھی تم پھر رفتار کو بتا تمہیں موت وہ دے گا کہ لوگ ڈریں گے ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ہیں کہیں یہ نہ اسے ہاتھ لگائیں کہیں بھوری نہ جائے کہیں کہیں کھوری نہ جائے لوگ ڈریں گے ہاتھ لگاتے ہوئے تمہیں پھر رب تبارک بتا نے نہیں فرمایا جی دیکھیں اللہ اکبر یہاں تک بیان کیا جہاد کا مسئلہ جو بڑا ہی عام بڑا ہی شاک ہے بندوں پر اور آگے بیان کیا کیا رب تبارک وطال نے من دللذی یکرد اللہ کردن حسنہ میں کہ جہاد کے لیے پیسے بھی دو جہاد کے لیے قرضہ بھی دو اللہ اکبر یہ کیسی کریم کا کرم ہے کیسا تلطف ہے کیسا تلطف ہے کیسی مہربانی ہے ایک باپ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ایک باپ جو ہے دس روپے دے اپنے بیٹے کو چھوٹے سے بچہ ہو دس روپے دے اور کہے کہ بیٹا یہ اگر مجھے دے دو نا آپ تو میں آپ کو سو دوں گا بتائیں جی بچے کے پاس جو دس ہیں وہ کون سے بچے کے اپنے ہیں اگر وہ ہی بچہ دس اپنے ابے کو دے دیتا ہے تو بچہ جناب سات سو ملا کے اور دے دیتا ہے جی یہ ابے کی مہربانی نہیں تو کیا ہے تو رب تبارک بارک وطالہ کیا ارشا فرماتا ہے ربت بارک وطالعہ نے قرآن کریم میں ہی ایک جگہ دو چیزیں بیان فرمائیں ایک یہ کہ ایک حصی مثال دی کون سی مثال حصی محسوس ہونے والی ہر بندہ دیکھ سکتا ہے ہر بندے کے مشاہدے میں ہر بندے کے تجربے میں ہے بتائیں بھائی سونے کو مٹی میں ڈال دیں خراب ہو جائے گا نہیں ہوگا چاندی کو ڈال دیں हैं جی آپ کھانا جی؟ بنا کے زمین میں ڈال دیں بچے گا جی پیسے ڈال دیں خراب ہوں گے نہیں ہوں گے ہو جائیں گے نا کتنی قیمتی سے قیمتی چیزیں آپ مٹی میں ڈال دیں خراب ہو جائیں گی لیکن گندم کا دانا وہ زمین میں ڈالتے ہیں مکئی کا ایک دانا آپ زمین میں ڈالتے ہیں اتنی بڑی چھلی کہتے ہیں اسے اتنی بڑی چھلی نکلتی ہے اس میں سے سٹر کہتے ہیں اردو میں وہ نکلتا ہے اس کو کتنے دانے لگے ہوتے ہیں رفت بار گوتار نے نشا فرمایا کہ میرے کہنے پر مٹی میں ڈال دیا ہے جہاں ہر چیز خراب ہو جاتی ہے مٹی میں ڈال دیا ہے تم نے جہاں ہر چیز خراب ہوتی ہے وہاں بھی تو میں نے کہا تھا کہ ڈال دو دوں گا تو ایک کا سو دیا ایک دانے کا پورا سٹے دے دیا تمہیں وہاں تجھے مجھے اعتماد ہے اور یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ میرے نام پہ دو دوں گا بڑھا کے دوں گا مجھنگا. یہاں کیوں نہیں مانتا, مانتا. یہاں تجھے خوف لائق کیوں ہو جاتا ہے؟, جاتا ہے سبحان اللہ مسلم شریف میں حدیث شریف ہے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم شاہ فرمائے پچھلی رات کے وقت رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا بندوں کی اتنا قریب آ جاتی جیسے یہ پہلا آسمان ہے حدیث میں الفاظ تو اور ہیں وہ یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نزول فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے یہ الفاظ ہے اور مطلب تو میں دے دوں توفیقی عبادت مانگے تو دے دوں دنیا کا مال و دولت مانگے تو دے دوں کیا فرماتا ہے مطلب حدیث کے الفاظ دیکھیں رب ہاتھ کہتا ہے ہاتھ دے جو نہ تو کنگال ہے اور نہ ہی ظلم کرتا ہے اللہ اتنے حیران کن الفاظ میں کہتا ہوں مزہ ہی آ یہ آپ سنیں گے میں ہی نہ اچھا بتائیں بھائی آپ کے پاس کوئی بندہ آ جس کے پاس کچھ ہو ہی نہ اور آگے کے کہے جی اپ 1 لاکھ روپے قرض دے دیں کوئی بندہ دے گا جلدی اسے کوئی بھی نہیں دے گا اسے پتہ بھی جس کے پاس ہوتے ہی نہیں کبھی تو اس نے دینے کہاں ہیں ہاں جس کے پاس پیسے ہوں اسے تو ہر بندہ دے گا اسے پتہ بھی آج لے جائے گا کتنے دنوں وہ کہہ رہا دے دے گا لیٹ بھی کرے گا تو کچھ دنوں بعد دے گا ایک وہ بندہ جو کنگایو اسے کوئی دیتا اور دوسرا وہ بندہ جو ظالم ہو لے تو دینا دبا جائے اسے بھی کوئی نہیں دیتا سبحان اللہ رب روز فرماتا ہے میں یقر دو غیر بلا میں کو ہے ایسا بندہ جو اس کو قرضہ دے جو نہ تو کنگال ہے اور نہ ہی دباتا ہے کسی کا اللہ اکبر اکبر یہ روز رب فرماتا ہے اور یہ ذہن میں رہض جو ہے نا قرض ہے سنا کہ اصطلاح قرآن میں جو بیان ہوئی ہے یہ عام صدقے کے لیے بیان ہوئی یہ جہاد کے لیے بیان ہوئی جہاد کے لیے بیان ہوئی دیتا ر وہاں بھی ہسن صدقہ دیا جائے لیکن یہاں اور یہ ذہن رفت بارک و تعالیٰ نے خود ہی رشا فرمایا ایک جگہ پر یہاں یہ فرمایا کسی رقت مارک کون ہے وہ بندہ جو رقط بارک و کو کر دے حسنہ دے کر دے حسن کیا مطلب دے نیت اچھی ہو ریا نہ ہو دکھاوا نہ ہو سنا نہ ہو سنانے کے لیے نہ ہو یعنی دیے تو چھپا کے لیکن بال میں جا کے دس بندوں کو بتا دیا یہ بھی رہا دکھا... کرتے ہوئے دکھانا رہا نہیں ہے, کے سنانا بھی ریاہ ہے. اور یہی رشاہ جس بندے نے یہاں کسی کو دکھاتے ہوئے عمل کیا تھا کیا مت بولتے ہیں اللہ دکھائے گا اسے اونچی جگہ پہ کھڑا کر کے پورے میدان مچھر میں لوگوں کو سب لوگوں کو دکھائے گا اور جس نے یہاں سنایا تھا رب دبار ہاں یہ بندر ہے جی اس نے جی تو وہ ہے وہ کر نہیں رہے تو سواب کس چیز کا ہے وہ تو کاری نہیں رہے وہ تو اجاشن یہاں تو جو کچھ بھی آپ دے رہے ہیں وہ تو بلکہ سارے ساتھ سے کھا گئے تو کچھ بھی جہاد ہمارے ہاں جہاد ہی نہیں ہو رہا تو پھر اس کے لیے فنڈ وہ کہاں جائے گا تو رب رفتار کوالا نے سن جی جو مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ رب تبارک کو تعالیٰ ایک جگہ فرمایا صدقے کے لیے جو بندہ صدقہ دیتا ہے ایک سے دس گنا تک اور فرمایا کہ رب تبارک کا تعالیٰ سات سو گنا تک بڑھاتا ہے جی جہاز کے لیے جدے سات سو گنا تک اور آگے بتایا فرمایا اکیلے سامنے اکلے سامنے میں بعض اوقات میرا غلام جو ہے ایک کھجور دیتا ہے رب کے نام پر کیا دیتا ہے ایک کھجور دیتا ہے رب بارک و تعالیٰ کے نام پر تو فرمایا کہ رب بارک و تعالیٰ اس کھجور کو پالتا ہے ہاں کھجور کو پالتا ہے میں جیسے تم بکری کے بچے کو پالتے ہو بکری کے بچہ زیادہ سے زیادہ کتنا بڑا ہو جائے گا بکری جیت نہیں ہوگا بکر جتنا ہو جائے گا ہے تو آکل سامنے شاہ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اسجور خجور کو پالتا ہے اتنا پالتا ہے آکلے سامنے میں پھر قیامت والے دن جب یہ آئے گا تو او پہاڑ جتنے خجور ہو جائے اللہ پہاڑ جتنی ہو جائے گی اب وہ سات سو گنا والی بات بھی پیچھے رہ گئی اب بتائیں جی کھجور اتنی ہوتی ہے اود کے جو پتھر ہیں اس کے ٹکڑے کیے جائیں کھجور جتنے ٹکڑے علی گلدہ کیے جائیں کھجورے بنائی جائیں ان کی تو بتائیں اس میں سے سات سو نکلیں گی नहीं। नहीं। नहीं। یہ جو فرمائے کر دے گا چودہ سو نکلیں گی اس سے ثابت ہو جو بندہ رب تبارک و تعالی کے نام پر اخلاص اور اچھی نیت کے ساتھ دیتا ہے جہاد کے لیے دیتا ہے اس کے صدقے کا جزا جو ہے وہ رب تبارک و تعالی نے خود اللہ محدود رکھی ہے اللہ محدود رکھی ہے رب, رب تبارک رب تبارک و تعالی نے ارشاہ فرمائے جی دیکھیں من ذلذی یکرد اللہ گردن حسنا میں کون ہے وہ بندہ جو رب تبارک و تعالیٰ کے لیے قرض ہنسنا دے, دے فیف اد آفن کثیر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت گنا تک بڑھا کر اسے اطا فرمائے بہت گنا, تک کسیرا کسیرا بہت گنا تک رب تبارک و تعالیٰ بڑھا کر دے سبحان اللہ آگے الفاظ دیکھیں و اللہ یک بے مایا کے قبض بھی اسی کے ہاتھ میں ہے بست بھی اسی کے ہاتھ میں ہے قبض کہتے ہیں تنگی کو کسی کہتے ہیں تنگی کو بست <تنگی> کہتے ہیں وسعت کو گنجائش کو تبسو کو رب تبارک رفتار کو تعالیٰ کہ قبض بھی اسی کے ہاتھ میں ہے بست بھی یہ دونوں اسی کے ہاتھ میں ہیں جس کے لیے چاہتا ہے وسیع کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے یہ ثواب بھی اسی کے ہاتھ میں ہے کسی کے لیے چاہتا ہے تو کوئی گنو تک بڑھا دیتا ہے کسی کے لیے چاہتا ہے تو اسے اتنا یہ تعاف فرماتا ہے جتنا اس نے دیا ہو اور آگے فرمایا رب تبارک و تعالی نے وائی رئی ہے اور تم سب نے اسی کی بارگاہ میں لوٹنا ہے اسی کی بارگاہ کی طرف لوٹنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق